تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملن ہے پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے پھر وہ تمہیں بتو دے گا جو تم نے کیا تھا